الحم الرحمٰن الحمد باب صرف نماز کا بیان میں باب ہے جھکنے کے بیان میں نماز میں خفظ کا معنی ہوتے ہیں جھکنے کے ربا کا معنی ہوتے اٹھنے کے کیا اس میں بھی تکبیر ہے یا نہیں یہ بات ہے نماز کے اندر کے جھکنے کے بیان میں کہ یعنی جب نماز کے لیے جائیں گے جو کٹ ہے جھکنا ہے اس میں اس میں تقدیر ہے یا نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تقبیر تقریمہ واجب ہے سب کے نزدیک اتفاق ہے کہ تقبیر تقریمہ واضح ہے لازم ہے اب اس کے علاوہ یعنی تقبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے جو ارکان ہیں یعنی رکوع کے لیے جانا سجدے کے لیے جانا یا رکوع سے اٹھنا یعنی یا سجدے سے واپس اٹھنا کیا ان کے کی لیے بھی تقبیر ہے یا نہیں اس سلسلے میں اختلاف ہے ایک مسئل تو یہ ہے جس رحمت اللہ علیہ سے نام تو ہے جس میں خلافیز محمد بن سعید بن البید رضی اللہ عنہ قاسم محمد سالم بن عبداللہ قطعہ وغیرہ ان حضرات کا مسئل یہ ہے کہ سارے کے سارے ارکان میں یعنی انتخاب جو جھکنا یا اٹھنا، سب کے سب کے ارکان میں تدبیر نہیں ہے مشروع نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اور جہاں پر اٹھنا ہے یعنی سجدے سے اٹھنا ہے یا پھر کاجے سے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے قیام کی طرف ان صورتوں میں یعنی کے لیے رفاق کی صورت میں تو تقریر ہوگی لیکن خفظ کی صورت میں تقبیر نہیں ہے جکنے کے وقت تقبیر نہیں ہے مثلاً اگر قیام ہے تو رقو میں جانے کے لیے وہ کہتے ہیں تقبیر نہیں ہے. ایسے ہی اگر سجدے کے لیے جائیں گے تو سجدے میں جانے کے لیے تقبیر نہیں ہے اور پھر اس طریقے سے دوسرے سجدے میں اگر جائیں گے تو بھی تقبیر نہیں ہے البتہ وہ کہتے ہیں رفاق کی صورت میں تقریرات ہیں یعنی سعیدے سے جب اٹھیں گے تقبیر تقبیر ہے اور کالے سے خلاصہ کی کیا, کیا نکلے حضرات کا کہ یہ حضرات رفت کی صورت میں تو تکبیر کیا قائل ہے کہ تکبیر مشروع ہے لیکن خفض کی صورت میں جھکنے کی صورت میں تکبیر ہے یا نہیں اس سوالے سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جھگنے میں تکبیر نہیں ہے اس لیے امام رحمت اللہ علیہ نے صلاحی یہ تکبیر صلاح. ہے تقبیر کہ میں کیا تکبیر ہے یا نہیں تو بات سے ہی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ چونکہ بقیہ جمبور کے نزدیک صورت میں تکبیر ہے تو کیا حفظ میں بھی تکبیر ہے یا نہیں تو یہ حضرات حفظ کی صورت میں یعنی جھگنے کی صورت میں تکبیر کو مشروع نہیں مانتے دوسری طرف جس کو امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے خالفہوں فی جانے کا آخروں سے تعابی کیا ہے حضرت عطا ابن عبی رباہ حسن بسری محمد بن سیری اچھا ابراہیم نخیعی صفیان سوری امام اوزاعی امام ارزم ابو علیفہ امام مالک امام شافعی رحم اللہ تعالی یہ حضرات کہتے ہیں کہ کی صورت میں بھی اور رقم کی صورت میں بھی تقوی مسنون ہیں مسنون ہیں مشروع ہیں ٹھیک ہے یعنی منع نہیں ہے اور واجب اور لازم بھی نہیں ہے جبکہ کا مسئلہ تھوڑا اس سے مختلف ہے اور اہل زبان ہے اور اہل زبان ہے ان کے تقبیر تحریمہ کی طرح تمام عرصہ نے انتقالی میں جو تقبیر ہے وہ بھی کیا ہے ماجھب اور لازم کا درجہ رکھتی ہے کہ جس طرح تقبیر لازم ہے کسی طریقے سے انتقال نہیں جھکنے کے لیے کے کے کے لیے کے لیے کے لیے بھی تقبیر کیا ہے لازم ہے یہ حال اور ایسے ذوائر کا مسلک ہے کہتے اور جس کو یہاں پر حاضر اللہ نے مسلک کو ذکر نہیں کیا مجموعی طور پر یعنی اس کو صرف یہی جب خود کے ساتھ ذکر کر دیے تو وہ بھی تقبیر قائم ہیں تو بقیہ حضرات کے نزدیک کیا ہے مصنوعی طریقے پر تو بہرحال ہر صورت میں خپت کی صورت میں بھی کیا ہے تقبیر مشروع ہے دیگر حضرات کے نزدیک تو یہ حضرات جو کہ وہ حضرات ہیں اور اللہ آپ کو بھلا کرے بنو مری ان کیا ہاں ان کی جو دلیل ہے وہ سب سے پہلے باپ کی پہلی حدیث ہے جو دو سندوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر مکمل نہیں کیا کرتے تھے لا یم التکبیر تقبیر ٹھیک ہے یعنی تمام ارکان میں انتقال میں تکبیرات نہیں پڑھا کرتے تھے کتنی سی بات ہم کلام بنیں گے یا نہیں حفظ نماز میں جھکنے کے افزئی اپنی بات سے نقل کرتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبیر تدبیر کو مکمل نہیں کیا کرتے تھے اتمام نہیں فرمایا کرتے تھے یعنی تمام کی تمام تکبیرات نہیں کہا کرتے تھے تو کو محمول کیا ہے اس بات پر کہ کے وقت جو ہے وہ تکبیر نہیں ہے البت صرف رفا کر وقت کیا ہوگی تکبیر ہوگی اسی کی دوسری کالا اپنے کالا مزدور کالا شہر کر پس اتنی سی بات ہے. کیا کہتے؟ تقبیر نہیں کہتے جھکیں گے تقبیر کو مانتے ہیں یا تقبیر کہتے ہیں جب وہ اٹھتے ہیں یعنی رفا کی صورت میں مانتے ہیں وہ سزا لی کام اخبار بھی ایسے ہی کیا ہیں اب اس روایت کا جواب سب سے پہلے یہ جو روایت ہے ایک تو یہ مجمل ہے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ مجمل ہے اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے جبکہ اس کے بالکل مقابلے جو دیگر احادیث آ رہی ہیں ان میں باقاعدہ تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویز پڑھا کرتے تھے آپ ہدایت کے, کے اندر ہدایت بار بار ہے اور پر یہ جو روایات آ رہی ہیں وہ کیا ہیں مفصل ہے اور تشریح ہے دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کے اندر جو فرق ہیں یعنی کے وہ کیا ہے اس طرح تواتر سے منقول ہو کر نہیں آئی جو تب سے تقبیرات ہیں تمام کی یہاں سے ممتحر اللہ علیہ تقبیرات اور کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں بازروں میں اور وہ کیا کرتے ہیں اور وہ اس بات کی طرف یہ ہیں ان روایات کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوافت کے ساتھ منقول ہو کر آئی ہیں مثبینات نے مجموعی طور پر تین دلائل ذکر کی حفظ کے وقت بھی تقبیر ہے اور رفع کے وقت بھی تقبیر ہے اس میں سب سے پہلے یہاں سے آغاز ہے جس کا اس میں خلاصے کے طور پر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے کہ آپ ہر رفا کا وقت وضاح کا وقت جو ہے تقویر پڑھا کرتے تھے چھے صحابہ اکرام اللہ سے چودہ سرحدوں کے, کے ساتھ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر حفظ کی صورت میں اور کی صورت میں ہے دیکھیں. مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کہا چھ صحابہ یہ نہ ہو کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ کو بھی, کہ وہ بھی کیا کرتے تھے نمبر ایک, ای ایک صحابی، اب ابو مسعود البدری کو دیکھیے مجھے بیان کیا اور سالم البراد کے بارے میں کیا کہتے ہیں زیادہ اعتماد شخص ہیں وہ زیادہ بے اعتماد شخص میرے ملتی کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نماز نہ پڑھا بینا اربا رکھا ہمیں نماز ما و رفع تو وہ تکبیر کہا کرتے ہیں؟ انہوں نے تکبیر کہی ان چاروں کی چاروں رکتوں میں آخر میں فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی ہی۔ تو یہ دوسرے صحابی ہیں ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ جن کی روایت آپ کے سامنے آئی جی نمبر تیس تیسرے صحابی ہے حضرت کا تذکرہ نہیں دیکھیے اکرم آبر اللہ ہمیں نماز حضرت حکان جب وہ تقریر کہتے وہ تقریر کہتے تھے جب اٹھتے او وبا اور جب جھکتے حضرت کے پاس آیا اکرما کہتے ہیں میں نے ان کو یہ بتلایا تھا وہ تقبیر کہتے ہیں رتل نے فرمایا ربی اللہ آپ صلی اللہ علیہ یہی تو آپ کی سنت ہے یہی تو طریقہ ہے رد یہ تیسرے صحابی ہو گئے دوسری طرح دیکھیے چکی نمبر چار پہ دیکھیے ع ہم جو آپ صلی اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے اللہ کو کہا نماز یاد دلائی وہی نہ جان بوجھ کر وہ کیا آپ صلی اللہ وسلم کیا کرتے تھے جب جب تھے تکبیر پڑا کرتے تھے جب جبتے تھے تقبیر کیا کرتے تھے طریقے کو تقبیر کہنا تو رہا. قال حدثنا دس بن نمبر جوکم کا شہید نہ بھی آگے کا دس نہ قال حدثنا حد حد حد حد حد مانو تم بھی کرو اس روایت سے فرمایا جب امام کیا کرے تو تم بھی تقبیر ہے تو دی کہہ کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرت عبرت تقبیر تقبیروں میں اہتمام فرمایا کرتے تھے یعنی تمام کی تمام تقبیر کہا کرتے تھے کب رپا کے وقت کے وقت بھی جگہ کہا کرتے تھے جب شہیدہ رفا اور جب کیا کرتے تھے جب شہیدے اور جب کھڑے ہوتے تھے تقبیر پڑا کرتے تھے جی دوسری صنعت دیکھیے ابھی کا انا درهوين اسام نے فضا کر مسنادی بیسنادی مسلہ تو پانچ کی روایت نمبر 6 حضرت ابو ہریرہ کی روایت اخری روایت جو مختلف سندوں کے ساتھ فبی قال حدثنا یونس قال قرئ النواب قال اخبرني مالک بن شهر نے بسم اللہ کہ وہ وہ نماز پڑھایا کرتے تھے ان کو سب نماز پڑھ کے فارغ و واللہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پیشاب تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میں سب سے زیادہ مشاب نماز میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وسلم سے زیادہ مشاب نماز میری ہے اب مختلف دیکھیے اسی وقت فانا حدثنا مازن قال حدثنا, قال حدثنا, قال ما حدثنا ابي قال سمعنا النعماني حدثنا زوري انا ابي سلمى قال بكر, وبي بكر عن ابو ابي بكر بن عبد الرحمن انما ورانا تري الله تبارك تعالى كان يشريه لهم المكتوبات فذلك الاسلام قال حدثنا سليمان بن شاه قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا ما بين ابي عن المقبريه قال ان ابي هريره الله تعالى عنه قال حدثنا ابو قال حدثنا واعلان قال حدثنا ابن ابي ان سیدین سید میں سنوانا ان ابو رضی اللہ تعالی عنہ قال قرانہ سرمائی سن میں صلی اللہ علیہ وسلم جب کبر کلامہ سے ذرا رفع حدثنا محمد بن عبد الله بن میمون قال حدثنا ولید بن الازعی قال حدثني یحیی قال نا باسل مدقع قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کبر کلامہ سے ذرا رفع فقال عبادہ هو المرا ما عليه الصلاه کافرتا بولا نماز پڑھاتے تھے تو تکبیر کیا کرتے تھے قلنا افضل ورثات میں کہا بولا المرا ما عليه الصلاه یہ کیسی نماز ہے فقارنا علی الصلاه والسلام کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اب امام قاضی کہتے ہیں کہ 6 صحابہ کرام نے اللہ تعالی میں سمریات 14 سطر کا ذکر کرنے کے بعد سب استرا دیکھی فقار تھا دل اثر المرویۃ صلی اللہ علیہ وسلم تقویرین یہ جو مرویات ہیں آپ صلی اللہ اور رفع میں تکبیر کی صورت میں یہ کیا ہے عبدالرحمان ابن ابزی کی روایت سے زیادہ ظاہر ہے وہ مثمل روایت ہے اور ان میں کیا ہے زیادہ ظہور ہے اور نمبر دو اکثر تواترآن یہ دو جواب میں نے کو پہلے دیے تھے ایک یہ تو مجمول روایت ہے اس کے علاوہ مفصل روایات موجود ہیں نمبر دو یہ اس میں تواتر نہیں ہے اور دیگر یہ یہ جو روایات ہیں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کثرت سرخ سے ثابت ہے یہ اور وہ کسرت سرخ سے ثابت نہیں ہے شیخ عبد الرحمان کر رہے ہیں جی تو یہ تھی پہلی دلیل جو آپ کے سامنے آئی نمبر دوسلم دو یہاں دوسرے نمبر پر یہ دوسری دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابۂ کرام حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت علی عثمان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے تو وہ بھی وقت کیا ہے وہ بھی خلفت اور زمانے کا تذرہ کیا آج تک یہی معمول رہا ہے کہ کوئی بھی اس کا اور صحابۂ پر کسی نے خلفائی صلاثت میں یہی رائے رہا نہیں نہیں ہے جی وقت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر عمل کیا خفر اور تقبیر پر کی صورت میں نہ آ رہا کہتے آیا ہمارے انکار مطلب یہ ہے کہ نہ ہی اس کا کسی نے تبصرہ کیا اور دفاع کیا تیسری دلیل ہے مسلقی نے تقبیر جی اندر یہ ہے نظر کی صورت میں کیا ہے؟ نظر کی, صورت. دلیل, کی ہے. دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ رفع میں تو قائل ہیں تکبیر کے خفر میں فائل نہیں ہے کو اندر کو کہتے ہیں. تو تقبیر تحریمہ کے وقتوں میں کیا ہے تقبیر ہے اسی طریقے سے رفا کی صورت میں یعنی رکو اس کو سعیدے سے یا فائدے کے بعد دوبارہ قیام کی طرف اٹھنے کی صورت میں تقبیر کو یہ کیا کہتے ہیں شروع کیا اب سوال یہ ہے کہ جو ارکان سے اٹھنا ہے رفا ہے سہیلوں سے اٹھنا ہے یا رقت کے بعد اٹھنا ہے یا قائدے کے بعد اٹھنا ہے قیام کی طرف اس کی علت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس میں جب غور کیا گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی علت معلوم ہوتی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر ہے اور انتقال ہے اس انتقال کی وجہ سے اور اس تغیر کی وجہ سے کیا ہے تقویر جائز ہے تو اب جب رفا کی صورت میں انتقال ہے تغیر ہے تو یہ علت تو کس میں بہت جا رہی ہے سفظ میں بھی پڑی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی تو انتقال ہو رہا ہے کہیں سے قیام سے اردو کی طرف اور کہیں قومہ سے پھر سجدے کی طرف اور کہیں پھر کیا ہے قادے سے پھر سجدے کی طرف تو اس میں جا رہا ہے اور یہ لط یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے لاپ جب اٹھنے کے لیے تقبیرات کرتے ہیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کے بھی تقبیرات کیا ہونی چاہیے شروع ہونی چاہیے اور یہی مسلک ہمارے لمبائی کہتے یہ کہ ہم نے دیکھا کہ نماز کے اندر داخل ہونا یہ تقبیر متفق ہے قمر خروب جو میرے تقبیر پھر رقو سے فارغ ہونا یا سجدے سے فارغ ہونا یہ دونوں بھی کیا ہے تقبیر قائد ہے رفت میں تقبیر کے قیام ہو گئی اسی طریقے سے جب بیٹھے ہوئے ہوں اس سے قیام کی طرف آئیں گے تو, وہ جو ہیں، ماذا کرنا من من من تو زیادہ زیادہ جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ کیا ہے احوال کا تغیر ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا ہے تقبیر ان گزشتہ تمام صورتوں میں تقبیر تہیمہ میں سیدھے سے اٹھنے میں سب کا اجماع ہے سب کا اتفاق تقبیر ہے اسی طریقے سے قیام سے رکوع کی طرف اور پھر کسی قیام سے سجود کی طرف بھی کیا ہونی چاہیے تکبیر ہونی چاہیے یعنی خپت کی شروع میں کیا ہونی چاہیے تقویر ہونی چاہیے ہم نے ذکر کیا دنیا اور آخر کی ہر بڑھائی ہر خوشی یا مقبول کرنا ہے کام لے لیں اس طرح اللہ کر ہم سب کو دنیا میں یہاں اکٹھا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ مطلع مطلع دن کے نظر اعلیٰ مقامات نے